الصلا والسلام و صيد الأبياء والمسلين قال الله تععالى تبارك في القآن المشيد والفر القان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاء أك من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولنا العظيم وصدك رسولهم النبي الكريم الروف ال الرم الله من نّر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 والا علی گا و صحابیا محبوب رب العالمین السلاۃ والسلام علیک رسول اللہ والا علی گا و صحابیا محبوب رب العالمین تمام حمد و ثناٰۃ تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجتو الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مال شش شاش جہاد بھی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 میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کی خوبصورت محفل منعقد ہے اللہ تعالیٰ جلشان ہو ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آپ کے سامنے کچھ باتیں گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا اللہ تعالی میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے آمین حضور کا تذکرائے دل نواز دلوں کے لیے باعث تسکین ہے حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعے المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا نام ہو اور تسکین نہ پہنچے یہ کیسا دور آ گیا ہے بحث کی جاتی ہے کہ ذکر رسول کرنا چاہیے یا نہیں حضور کے ذکر کے لیے بھی بلا دلیل کی ضرورت ہے پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے بات شمع کی چل رہی اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے اس لیے جب حضور کا تذکرہ ہو تو اہل ایمان کے چہرے کے لٹتے ہیں وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ حضور کا تذکرہ ان کے قلب کی تین کا سبب ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا تذکرہ دل نواز کرنے سننے کے لیے یہاں میں اور آپ جمع ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حضور کی محبتوں کا سرمایہ نصیب فرمایا قرآن مجید سے جو بابرکت کلمات آپ کے سامنے تلاوت کیے ان پر کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا ارشاد فرمایا من اللہ نور کتاب مبین بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئے موتبر اور جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق نور سے مراد ذات رسالت مب صلی اللہ علیہ وسلم ہے آنے والا اس اہتمام سے آیا کہ اللہ تعالی جل شاہ نو نے اپنے محبوب کو پورا, پورا پورا پروٹوکول عطا کیا آنے والے کی دھوم مچی ہوئی تھی لوگ تذکرے کر رہے تھے کوئی کہہ رہا ہے میں جا رہا ہوں بس میرے بعد وہی آئے گا مبشرم بے من بعد ممباد احمد کہ اس کا نام بھی بتا دیا کوئی کہہ رہا لیسا بے فضن ولا بےغل کوئی کہتا ہے اسمہ المتوکل تو آنے والے کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھر جب وہ آیا اللہ تعالی جلا شان نے اس آنے والے کی آمد کی خبر پورے اہتمام سے لوگوں تک پہنچائی قد جا ذرا غور کیجئے قد پہلے قد ہے پھر جا کے اوپر مد ہے پھر شد ہے مطلب آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا بڑے پروٹوکول سے آیا ہے اور حضور علیہ السلام اس نور سے مراد ہیں یہ بات ذہن نشین رہے کہ امت کے کسی فرقے اور گروہ کو اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور نور ہیں یہ بات ذہن نشین رہے سارے حضور کو نور مانتے ہیں چاہے کسی بھی مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہو نور کی تقسیم کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو گیا حضور نور ہدایت ہیں اس بات کو سارے تسلیم کرتے ہیں مانوی نور ہیں اس بات کا کوئی فرقہ اور کوئی گرو انکار نہیں کر سکتا وہ نور جہالت کی ضد وہ نور ظلمت کی ضد اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آنے سے ہر سمت اجالے پھیل گئے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانوی طور پہ نور تھے لیکن حصی نور کا بھی ظہور ہوتا رہتا تھا لیکن غلبہ نور مانوی کا تھا کبھی ایسا ہوتا کہ رات کو موجود ہوتے اندھیرا چھایا رہتا اس وقت مانوی نور کا ظہور ہو رہا ہے اور کبھی ایسا ہوتا کہ حجرائے عائشہ میں اندھیرا ہے عرض کرتی ہیں حضور سوئی نہیں مل رہی۔ تو کا کریم مسکرا دیتے ہیں۔ فرماتی ہیں فتبینت الابرۃ بشعائے نور وجهی۔ تو میں نے حضور کے چہرے کی چمک سے اپنی گمی ہوئی سوئی کو تلاش کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں ما کننا نحتاج الى السراج من يوم اخذناہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہمیں کبھی دیا جلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ جب بھی روشنی کی ضرورت ہوتی حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے وہاں روشنی پھیل جاتی قاضی پانی پتی تفسیر مزاری کے اندر لکھتے ہیں کہ باقاعدہ خواتین نے حلیمہ کو کہا کہ تم اتنی امیر ہو گئی ہو کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی جبکہ امیر امیر خاندان میں رات کو چراغ بجھا کے سوتے ہیں تیرے گھر سے نور کی کرنیں نکلتی رہتی ہیں کون سا خزانہ تیرے ہاتھ لگ گیا ہے کہا آؤ تمہیں دکھاتی ہوں عورتوں کو ساتھ لیا اور حضور پالنے میں تھے اشارہ کر کے کہا ماں کننا نہ تاجو نہ ہو جب سے یہ آیا ہے میں نے دیئے توڑ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ تو حضور جدھر گزرتے گئے اس طرف نور پھیلتا گیا اجالے ہوتے گئے روشنیاں پھیلتی گئی بیربل ہوا ایک شخص اکبر بادشاہ کا ہندو وزیر تھا ایک دن بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہے کہ سارے چراغ بج گئے کسی روشن دان سے ایسی ہوا آئی کہ تاری ہو گیا بادشاہ گھبرا گیا تھوڑی دیر کے بعد چراغ روشن ہو گئے اس نے کہا میں بہت پریشان ہوا ہوں قبر میں کیا بنے گا وہاں تو سخت اندھیرے ہوں گے یہ تم لوگ میرے پاس تھے آوازیں ہم ہاں ایک دوسرے کے تھے لیکن جی گھبرا گیا اس اندھیرے میں کیا بنے گا تو بیربل جو وزیر تھا اکبر کا اس نے کہا بادشاہ سلامت برانے کی کیا ضرورت یہاں پہ تھوڑا اندھیرا تھا حضور آئے تو اندھیرے چھٹ گئے اب حضور قبر میں چلے گئے ہیں وہاں بھی اجالے ہی اجالے ہیں حضور جن راہوں سے گزرتے وہاں روشنی پھیل جاتی تو حسی نور اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اس کا ظہور ہوتا رہتا تھا اس نششت کے اندر میں حضور کے مانی نور پر گفتگو کرنی ہے جس میں امت کے کسی گروہ کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے حضور نور ہدایت مانوی نور ہے مانوی نور کسے کہتے ہیں جس کو عقل نور قرار دے یہ نور ہے چمک رہا ہے دیواروں پہ دکھائی دے رہا ہے قوت باسرا سے اس کا ادراک ہو رہا ہے اس کو حصہ نور کہتے ہیں لیکن قرآن نور ہے اسلام نور ہے عدل نور ہے سچائی نور ہے یہ مانوی اعتبار سے نور ہے کہ عقل اس کو نور قرار دیتی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے معنی دور ہونے میں امت میں کوئی خلاف نہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب آئے تو کائنات کی چھٹ ظلم اندھیرے پھیلے ہوئے تھے اس قدر ظلمتیں پھیلی ہوئی تھی قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے کہ جب کسی کو یہ خبر دی جاتی کہ تیرے ہاں بیٹی نے جنم لیا ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے گڑا کھود کے دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیل دے اس کی چیخیں اس کے دل پہ اثر نہ کریں وہ روتی رہے یہ مٹی انڈھیلتا رہے اگر کوئی اتنا صفاق ہے اگر کوئی اتنا ظالم ہے تو سمجھ لو کہ وہ معاشرے میں جینے کے قابل ہے اور اگر کسی کے اندر اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کے چلے یہ عرب معاشرہ ہے جس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس ڈگر کو بدلا حدیث آپ نے علماء سے سینکڑوں بار سنی ہوگی لیکن شاید کبھی اس تناظر کے اندر سنے کا موقع نصیب نہ ہوا ہو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو اپنی بیٹی کے بارے میں جملہ محبت کہا آج اگر میں اور آپ اپنی بیٹی کے لیے محبت بھری کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں اس معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو ہے بیٹی کی عزت ہے اور بیٹی کی توقیر ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر بوڑھا باپ اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ باپ تو صفاق تھا یہ تو قتل کرتا تھا یہ تو زندہ درگور کرتا تھا اور یہ ساری رات اوور ٹائم لگا رہا ہے یہ بیٹی کے لیے محنت کر رہا ہے فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے یہ زندہ درگور کرتے تھے کیا ماجرا ہوا کس نے ڈگر بدلی کس نے حالات کا رخ پلٹ دیا چودہ سدیاں قبل کی تاریخ پڑھ کے دیکھو وہ جو دھکا دیتے تھے گڑے کے اندر اور اس پہ افتخار تھا انہیں فخر تھا آقا کریم نے اس دور میں کلمہ حق بلند کیا کہا بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں اور منحوس سمجھنے والوں سن لو فاطمہ تو بدا تو منی میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دور میں کہنا جب کہ بچیوں کو ذبا کیا جا رہا تھا زندہ درگور کیا جا رہا تھا بہنوں کو بھائی قتل کرتے تھے کہ کل ہمارا کوئی بہنوں ہی نہ کہلائے تو اس دور میں یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے آج اگر میں اپنی بیٹی کے لیے آپ اپنی بیٹی کے لیے کو محبت بڑا جملہ بولتے ہیں کہتے ہیں لکھتے ہیں تو یہ بڑی بات نہیں کہ اس دور میں تو بیٹی کو عزت حاصل ہے جس دور میں زندہ درگور کیا جاتا تھا اس دور میں حضور کا فرمان کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر معاشرے کے اندر بیٹی کی آبرو بیٹی کا وقار بلند ہوں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے شال فرمایا جو دو بچیاں یا دو بہنیں اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے اور ان کا نکاح کر دے اللہ کی رضا کے لیے قیامت کے دن وہ انگلیاں قریب ہیں ایک صاحب نے حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو آکا کریم نے فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز نصیب ہوگا ذرا اس کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے اس نے عرض کی حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو تو کہاں بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی مجھے ایک بیٹی دی گئی ہے میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور یہ اعزاز و تقریم میں بھی حاصل کر لیتا تو کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگوار اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں اور ان کے سبب سے والدین کی مغفرت ہوتی ہے دنیا میں بھی بتا رہ میں بھی بتار حضور نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام حضرت رضی اللہ تعالی انہا محبوبہ محبوبہ کائنات نے عرض کی حضور آج عجیب ماجرہ ہوا ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی جو کہ حبشی نے یاد تھی اور اس کے دونوں پہلوؤں میں اس کی دو بیٹیاں تھیں اس نے صدا لگائی میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا میں نے پھر کوشش کی کہ حضور گھر ہے اور سائل خالی نہ جائے میں نے دوبارہ کوشش کی تو ایک خشک کھجور مل گئی چوہارا مل گیا میں نے وہی اٹھا کے اس عورت کو دے دیا سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا ہوا تھا کھجور اس اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک ٹکڑا اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے خود نہیں کھایا یہ کہتے کہتے مل مومن آبدیدہ ہو گئی کہ وہ خود بھی بھوکی تھی لیکن اس نے یہ بیٹیوں کو دیا تو آقا کریم عائشہ فل قیامت کے دن گناہوں کے سبب سے یہ خاتون اگر جہنم کا ایندھن بننے لگی تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اور اللہ ان کی سفارش مان کے کی ماں کو جنت عطا فرما دے گا اور حدیث میں آتا ہے امرا مردودہ وہ عورت جس کے خامت نے اس کو طلاق دے دی بدسورتی کی وجہ سے غربت کی وجہ سے جہیز کم لانے کی وجہ سے یا کسی سبب سے اس کو طلاق دے دی اب معاشرے میں اسے کوئی قبول نہیں کرتا ساری زندگی اس نے اپنے باپ کے دروازے پہ بیٹھ کے گزار دی اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں امراء مردا واپس لٹائی گئی عورت حدیث میں آتا جب قیامت کے دن اس کے باپ کو جہنم کا حکم ہوگا تو یہ اللہ تعالی سے بحث کرے گی مالک نہ دیسرال نے دی نے دیا نے قبول نہ کیا معاشرہ مجھے دوبارہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھا یہ میرا باپ تھا جو میرے لیے مزدوری کرتا رہا اور میری کفالت کرتا رہا آج میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی وہ رابعہ بسریا نہیں عام سی عورت لیکن قیامت کے دن اللہ اس کے باپ کو اس کی سفارش مان کے جنت کی راہیں عطا فرما دے گا تو وہ بیٹی جو ماں باپ کے لیے باعث نمگو آر تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرتبے پہ بیٹی کو بٹھایا کہ ماں باپ کے لیے جنت کے دخول کی شارت بن گئی اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بن گئی آپ تاریخ عرب پڑھیں جس طرح وہ سکی بیٹی کو قتل کر دیتے تھے وہ سقی ہمشیرہ کو بھی قتل کر دیتے تھے میں نے اس پر دیکھا مختلف کتب سیر میں کہ یہ بیٹیوں کے قتل کا رواج کیوں پیدا ہوا اس کے بارے میں مختلف آرا مختلف لوگوں نے بیان کی ہیں ایک رائے یہ بھی کہ چونکہ جو عرب کے شاعر تھے وہ بڑی فوج شاعری کرتے تھے اور اگر کسی کی بہن بیٹی خوبصورت ہوتی تو اس کے آزاد کا تذکرہ کر کر کے اپنے شعروں کو سجاتے تو بعض قبل نے اس حوالے سے دختر کشی کا سلسلہ کیا جو معاشرے کے اندر مقبول ہو گیا حتیٰ کہ بعض قبائل میں سو فیصد اور بعض قبائل میں وہ جزوی طور پہ دختر خشی کا رواج موجود تھا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آ کے اس رواج کو ختم کیا تو جس طرح وہ بیٹی کو قتل کرتے تھے وہی سبب بہن کے قتل کا تھا کہ کل اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا بہنوی کہلائے تو وہ بہن کو بھی قتل کر دیتے تھے سکا بھائی اپنی بہن کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتا اور جب باپ بیٹی کو زندہ کرنے کے لیے جاتا تو بسا اوقات بھائی بھی ساتھ ہوتا اور باپ بیٹا مل کر اپنی بیٹی اور بہن کو زندہ درغور کرتے اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جہاں بیٹی کو وقار دیا بیٹی کو توقیر دی وہاں بہن کو بھی عزت دی قرآن مجید نے حضرت موسا علیہ السلام کی ہمشیرہ کا تذکرہ کتنی محبت سے کیا کہ جب ان کی والدہ یوحانس نے حضرت موسا علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا اور پانی کے دوش کے اوپر وہ سندوک جا رہا ہے اور حضرت موس علیہ السلام کی ہمشیرہ پانی کے کنارے کنارے چلتی ہیں دریائے نیل کے کنارے کنارے اس سندوک پر نظر رکھے ہوئے آگے بڑھتی ہیں اور جو ہی سندوک ڈوبنے لگتا ہے بہن کا کلاجہ بھی ڈوب جاتا ہے اور جب وہ تیر کے سطح آپ پہ آتا ہے تو بہن کے دل کو ایک گنا تسکین ہوتی ہے حضور کی آپ جانتے ہیں حقیقی بہن حقیقی بھائی کوئی نہیں درِ یتیم ہے سینا صدق میں اکیلا پرورش پانے والا موتی در یتیم کہلاتا ہے تو بدنِ آمنہ کے اندر حضور علیہ السلام اکیلے پرورش پائے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو در یتیم کہا جاتا ہے لیکن جب حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ کے گھر دودھ پینے کے لیے کچھ عرصے کے لیے گئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شامہ مختلف کتب سیر میں موجود ہے وہ حضور کو اپنی گود میں اٹھا کر پیلا بنوسات کے کھلے میدان میں آ جایا کرتی تھی اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج موجود ہے اب بھی کہیں تو دم توڑ گیا لیکن آج بھی رواج جگہ جگہ موجود ہے کہ شام کے وقت جب عورتیں کھانا پکانے میں مصروف ہوتی ہیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر کھلی جگہ پہ لے آتی ہیں اور ہر بہن کا مزاج یہ ہے کہ میرے بھائی سے سونا زمانے میں کوئی نہیں وہ ایک مفکر نے کہا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے تو ہر بہن کا مزاج ہے چاہے کالا کلوٹا کیوں نہ اس کا بھائی اسی لیے چندا مامو کہا جاتا ہے نا ہر بہن اپنے بھائی کو چاند کہتی ہے جب بچیاں اپنے ویر لے کر قبیلہ بنو سات کے میدان میں آتی تو ہر کوئی کہتی کہ میرے بھائی کا جوڑ نہیں اگر کسی کی رنگت کالی ہوتی تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی کہ حسن کا تعلق رنگت سے نہیں نقوش سے ہے میرے بھائی کے نقوش تو دیکھو اور اگر کسی کا رنگ سفید ہوتا تو وہ کہتی اگر رنگ نہیں تو کچھ نہیں میرے بھائی کا رنگ بڑا چپتا ہے لہٰذا تیار نہ ہوتی کہ میرا بھائی کسی سے کم ہے اتنے میں حضرت شیما اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی اور جو ہی وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں ہاں میرا بھائی بھی آ گیا تو وہ کہتی ہیں نہیں شیما تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تو کتب میں آتا ہے کہ حضرت شیما کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور پھر حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربا نا ابقلنا محمدہ حتا اراه یا فم وامرا دا اے اللہ میرے वीर محمد کو سلامت رکھنا اس کو شالہ نظر نہ لگے میرا ویر آج بچوں کا سردار ہے کل میں اپنی انکھوں سے دیکھوں کہ جوانوں کی بھی سرداری کرے حضرت شیخ محقق نے بھی اس واقعہ کو لکھا ہے کتب سیار میں موجود ہے کہ ایک غزوہ میں حضرت شیما کے قبیلے کے ساتھ لڑائی ہوئی چونکہ ان کی شادی ہو گئی اولاد ہو گئی جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا تھا مدینہ شریف کے دور میں مدنی دور میں حضور کی لڑائی غزوہ اس قبیلے کے ساتھ ہوا اس قبیلے کے کافی لوگ پکڑے گئے گرفتار ہو گئے کچھ قتل کر دیے گئے گرفتار شدگان کو چھڑانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق وہ فدیے کی رقم اکٹھی کر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت شیما کے گھر آئے انہوں نے پوچھا یہ رقم تم کیوں اکٹھی کر رہے ہو یہ فنڈ کس لیے اکٹھا کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک شخص سے ہماری لڑائی ہوئی ہے جو انتہائی رکھتا ہے مدینے میں اس کا ہے اتنے بندے پکڑے گئے ان کو چھڑانا ہے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم بس آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہا اچھا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں کہا پھر رقم اکٹھی نہ کرو کہا کیوں کہ مجھے ساتھ لے چلو کہا تو کیا کرے گی کہا میں تمہارے بندے چھوڑا کے لاؤں گی وہ وہ قوم کے سردار ساتھ ہیں. حضرت شیمہ قوم کے کے سردار سرداروں کو ادب کی آیتیں اتر چکی ہیں صحابہ ننگی تلواروں سے پہرہ دے رہے ہیں حضرت شیما اپنی قوم کے سرداروں کو لے کر اس خیال میں کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہ لیکن پہلے داروں نے راستہ روک لیا تلوار سونتی رک جائے دے ہاتھی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر ازن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تم کون ہو حضرت شیما کو جب روکا گیا تو انہوں نے تلوار کو جھٹک کے پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وعلمو آنا اخت و نبییکم میری راہیں چھوڑ دو مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں میں تمہارے نبی کی بہن لگتی ہوں اور صحابہ نے نظریں نیچی کر لیں حضور علیہ السلام کی ہمشیرہ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی آقا کریم نے جب دیکھا تو اٹھ کے استقبال کیا اور پوچھا بہن کدھر آئی ہو عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے لوگ پکڑ لی ہیں چھڑانے آئی ہو آکا فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارہ کی تو پیغام بھیج دیتی میں سارے چھوڑ دیتا <تصفح> پھر حضور <تصفح> نے کچھ گھوڑے چند جوڑے اور بہت سارا ساز و سامان دیا جب بھائیوں کے دروازے پر بہن آئے تو بھائی خالی تو نہیں موڑا کرتے اور پھر حضور رخصت کرنے کے لیے خود خیمہ پاک سے باہر آئے صحابہ کی جماعت منتظر تھی تو مایا صحابہ جب میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں نے مشورہ بھی نہیں کیا اور قیدی بھی چھوڑ دیے کہا بندہ نواز جو چاہیں آپ کریں لیکن ارشاد تو کر دیں کہ آپ نے آج مشورہ ضروری کیوں نہیں سمجھا فرمایا آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی تو دنیا کے سامنے عمل بہن کے وقار کو رکھا جس معاشرے میں بیٹی کی توقیر نہیں تو اس معاشرے کو بیٹی کی توقیر سکھائی بہن کی آبرو نہیں تھی بہن کی آبرو لوگوں کے سامنے رکھی سوتیلی ماںتی تھی اور سکی ماں کی بھی عورت ہونے کے آبرو نہیں تھی لیکن اللہ کے محبوب نے اور عملن ماں کی عبرو لوگوں کے سامنے رکھی الجنت تحت اقدام الامہات جنت تو ماں کے قدموں کے سائے تلے ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی اور حضور نے عملاً لوگوں کے سامنے ماں کا پیار بیان فرمایا الہاوی للفتاوہ نے اس واقعہ کو بیان فرمایا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے نمازِ اثر پڑھانے کے لیے حضور تشریف لیا تا حد نظر صحابہ کا اجتماع قصیر تھا جو ہی حضور جلوہ کر ہوئے حضور نے مسجدِ نبوی کے اندر قدم رکھا حجرہ عائشہ سے نکلے سارے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے بس پھر حضور برسنے لگیں ایک ٹھنڈی بھری اور حضور نے وہ جو الفاظ ماں باپ زندہ ہوتے انسان نے جب دکھوں کا دور دیکھا ہو بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے تو انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے دکھوں کا دور دیکھا میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے مجھے غربت میں دیکھا امارت اور دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے تو حضور علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے تھے جب باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا اور چھ سال کی عمر ہے کہ والدہ بھی انتقال کر گئیں ابوا کی ریت ہے مدینہ تلمنورہ سے واپس آ رہے ہیں چھ سال کی عمر ہے تین نفوس پہ مشتبل قافلہ ہے حضرت ایمن حضور اور حضرت آمنا سلام اللہ علیہ جب ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں پہنچے تو سخت بخار ہو گیا حضرت ایامنا سمجھ گئیں کہ میرا یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا تو انہوں نے امی ایمن کو آیا کہا میرے اس بیٹے کو بحافظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا اور پھر حضور کو سامنے بٹھا کے آخری باتیں کرنا چاہیں لیکن زبد کے بندند گئے اور آنکھوں سے چھم چھم آسو ٹپکنے لگے بمشکل چند باتیں کر سکی جو تاریخ نے محفوظ کر لی ابن ہشام نے سیرت نبویہ کے الفاظ کو لکھا حضور کے سر پہ حضرت آمنہ نے ہاتھ رکھا کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں بہ ذکر لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا بلط تو اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہیں جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماں کے تذکرے نہیں مٹا کرتے یہ جملے کہے اور حضرت کا انتقال ہو گیا حضور پھر اپنی والدہ کے پاس پھوٹ پھوٹ کے روئے اور بار بار پوچھتے تھے امی آپ بولتی کیوں نہیں چھ سال کی عمر پھر انہی پتھوں میں اور انہی ریت کے اندر اپنی ماں کی تدفین کی اور آنکھوں سے آنکھوں کا چھڑکاؤ قبر پہ کیا آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینے میں حضور کی ماں کا آج انتقال ہوتا تو فرشتے جنت سے پھول لے کر کسی شاعر نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس حالت کے اندر ماں کی قبر کو چھوڑا اور عمر ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب کی عمر ابھی 8 سال کی تھی کہ جناب عبدالمطلب کا انتقال بھی ہو گیا جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو سارا مکہ غم ڈھایا لیکن 8 سال کا بچہ کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا پھر شعب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی آئیں مکے کی سختییاں بھی آئیں طائف کے بازار بھی آئے راستے کے اندر ہوئے گڑے بچھتے ہوئے کانٹے پھینکی جانے والی اوجریاں اور ڈالا جانے والا کورا کن کن مراحل سے حضور نہیں گزرے کبھی عرش پر کبھی فرش پر اللہ اکبر کیا معاملے ہیں کن کن راہوں سے حضور نہیں گزرے اور آج مدینہ کا ماحول ہے عدب کیوں تر چکی ہیں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی انچانا کرنا ورنہ عمل زائع کر دوں گا تمہیں خبر نہیں ہونے دوں گا وہ وقت گزر گیا جب پتھر مارتے تھے اب صحابہ نبی کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہتے ہیں اللہ ادب سے کھاتا ہے پہلے جاؤ گھر سے ڈھونڈو پھر, پھر فقیر کو صدقہ کرو پھر نبی کی چوکٹ پہ آؤ تمہیں پتا جلے ہم کس با کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اب حضور تشریف لائے صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات کو دیکھ آلک پڑی اور فمایا کاش شاج میری ماں زندہ ہوتی وانا سلی صلاح اور میں لوگوں کو نماز شاخ پڑھا رہا ہوتا اور نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پر آتی چل سرکاتی اور اپنے میٹھے اور مدبر لہجے میں کہتی ابنی محمد میرے بیٹے میری بات سنو تو میں لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا عمل ماں کا پیار لوگوں کے سامنے رکھا آئیے جب بیٹی کی توقیر نہیں تھی زندہ درگور ہوتی تھی جب بہن کو بھائی قتل کرتا تھا کل میرا کوئی ہی نہ کہلائے جب بہنوں میں بٹتی تھی آبرو کی کیا ہوگی آج کے مہذب دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں تو جب ان تین رشتوں کا تقدس بھی نہیں تھا تو اس دور میں بیوی کی آبرو کیا ہوگی لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عزواجِ متحارات کے ساتھ جو حسنِ سلوک کی داستان نے کی دنیا کے سامنے بیوی کو وقار کی مسئلتیں بٹھایا کسی کو ہمیرہ کہہ کے پکار رہے ہیں کسی کے لیے جانور زبا کر کے اس کے گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھر میں بیج رہے ہیں حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسرت سے حضور حضرتِ خدیجہ تلقبرا کا تذکرہ کرتے میرا ان سے جو رشتہ تھا اسے اعتبار سے ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا اور میں نے کہہ ہی دیا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے جب اللہ نے آپ کو بہتر آزواج عطا کر دی بس پھر حضور غصے میں آ گئے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں تکلیف مت دو جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا اس کا تذکرہ میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب زمانہ میرا مخالف تھا اس نے میرا ساتھ دیا تھا فرماتے اس کے بعد کبھی بھی میں نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور حضرت فاطمۃ وظہ اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جب میری والدہ حضرت خداجہ کا وقت آخر آیا انہوں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ میں حاضر ہوئی حضور نے پوچھا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے میں پوچھنے کے لیے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے تو حضرت خدیجہ نے عرض کی حضور اس وقت جو کیفیت ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وقت آخر ہے میں چاہتی ہوں کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے تاکہ اس کی برکت مجھے قبر میں برزخ میں نصیب ہو اب سنیے لفظ اللہ کے محبوب نے جو اس موقع پہ فرمائے اللہ کے محبوب نے اس موقع پہ جب حضرت خدیجہ نے یہ جملے چلک پڑی اور تو تو نے تو چادر مانگی ہے لو جلدی لا تو کہ اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا بیوی کے ساتھ محبت کی یہ داستان اور محبوبہ کی مستن کے اوپر اللہ کے محبوب نے بٹھایا غلام کی تزلیل جو عرب معاشرے میں تھی اگر آقا کی مرضی کے بغیر غلام دھوپ سے اٹھا کے جوتے چھاؤں میں رکھ دیتا تو تاریخ عرب پڑھیں کہ آقا کوڑے برساتا کہ تو متکبر اور خود سر ہو گیا کہ تو نے مجھ سے پوچھا نہیں اور پوچھنے کے بغیر تو نے میرے جوتے کو ہاتھ لگایا وہ کہتا کہ جوتے خراب ہو رہے تھے آپ اندر دے میں نے کہا کہ میں اس کو چھاؤں میں رکھ دوں لیکن آقا اس پہ بھی کوڑے برساتا ہے کہ تُو متقبر ہو گیا تُو نے پوچھنا گوارا نہیں کیا جس معاشرے میں غلام کی یہ حیثیت سے بلال کو قریب کر کے کہے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا کر دورے غلامی کی ساری تھکن اتر نہیں گئی ہوگی اور غلام فرش چھوٹ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا جو غلام اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ آقا کا جوتا اس کی مرضی کے بغیر اور ازن کے بغیر ہاتھ لگا سکے تو آقا اسے پوچھ رہا ہے کہ دشمن امڈے آئے ہیں ان کی فوجیں سامنے ہیں اب بلال بتا کیا کیا جائے یہی تعلیم تھی کہ حضرت عمر فاروق قریشیوں کے سردار کالے رنگ کے بلال کا ہر چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یا بلالو ان بلال لوگ تجھے غلام کہیں ان کی مرضی میرا تو تو آقا لگتا ہے تو یہ عزت دی یہ تو بلکہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے جن کو نظر انداز کیا جاتا تھا آج ہمارے اس معاشرے میں اگر کوئی شخص یتیم ہو جاتا ہے بچہ تو وہ زیادہ محبتیں سمیٹتا ہے لیکن عرب اب معاشرے کی تاریخ بڑھے اللہ تعالی نے قران مجید کے اندر اشارہ فرمایا سورۃ الماعون کے اندر کہ یہ وہ ہیں جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں فظالک الذی یدع الیتیم یہ قران یوحنی کہ تاریخ میں آتا ہے وہ یتیموں کو منحوس سمجھتے تھے اگر ہمارے بچوں سے یہ ملے تو ہمارے بچوں میں نحست نہ آ جائے تو یتیموں کو دروازوں سے دھتکار کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا سنیے ذرا ایک دن مجلس صحابہ لگی تھی حضور جلوہ گر تھے ایک صاحب آئے ارض کی حضور دعا کیجئے میرا بچہ صبح سے گم ہے مل نہیں رہا کہ میرا بچہ مجھے مل جائے میں بےتاب اس کی ماں الگ رو رہی ہے قبل اس سے کہ حضور ہاتھ اٹھاتے اور دعا کرتے اسی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا جو بعد میں آیا تھا ار کی حضور اس کے بچے کو ابھی ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا ابھی دیکھ کر آیا بس باپ نے سنا نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور دوڑ لگا دی صبح سے بچھڑا ہوا تھا خبر مل گئی آقا کریم کریم اس کو ذرا آواز دو بلایا گیا کہا بڑی جلدی ہے حضور آپ جذبات جانتے ہیں صبح سے باپ بچھڑا ہوا ہے اور گلی گلی ڈھونڈ رہا ہے بیٹے کو بیٹا مل نہیں رہا ماں الگ رو رہی ہے بیٹے کی اب جب خبر ہوئی ہے تو جلدی اسے ملنا چاہتا ہوں کہا ضرور جاؤ لیکن ایک بات میری بھی یاد رکھنا جب باپ کے دروازے پر پہنچنا اور بچوں کو مشترک کھیلتے ہوئے تم دیکھو گے تو تم نے اپنے بیٹے کا نام لے کے اسے آواز دینی ہے فرمایا تم کیا جانو ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے بکار گے تو اس کے جذبات پہ کیا گزرے گی آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہ تو حضور نے ی یتیم کی نزاک قلبی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ تم نے یہ شوق پورا کرنا ہے تو گھر پورا کر لینا لیکن جب بچے مشترک کھیل رہے ہوں تو اس وقت تم نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دینی ہے تو بیٹا کہ نہیں پکارنا یہ شریعت کا مزاج ہے بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو یتیم کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرو حضور نے فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہم سائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو اور شوربے کی ایک پیالی ہم سائے بھی بیچ دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے وقت کے اندر تم گوشت پکاؤ کہ ہمسائے کے بچے سو چکے ہوں اگر بچے ضد کر بیٹھے مچل گئے تو ان کا مداوع کس کے پاس ہوگا مزدور غریب باپ کہاں سے گوشت لائے گا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے لیکن ہماری حالت کیا ہے ہم تو لوگوں کی غربت کا مزاق اور تمسخر اڑاتے ہیں ہم شادی کے موقع پہ اپنی بیٹی کو جو جہیز دینا ہوتا ہے اس کو چار پانیوں پہ بچھا دیتے ہیں اور ایک عورت جا کے پورے محلے میں پیغام دیا کے آتی ہے کہ ہماری بیٹی کا جہیز دیکھ جاؤ تم نے دیا تو اپنی بیٹی کو لوگوں کو کیوں دکھلاتے پھرتے ہو اس کو کہتے ہیں رسمیں بکھالا یہ کسی نے نہ سوچا کہ جو بچیاں جہیز دیکھنے کے لیے آئی تین بچیاں بھی ہوں होंगे ان میں اس مزدور کی بیٹی بھی ہوگی جو بوڑھی کمر پہ مزدوری के ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں لیکن اس غریب بچی کا کوئی رشتہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جہیز کہاں سے دیں گے تو جو کچوکے جو زخم اس خاتون اس لڑکی کے دل پہ لگیں گے اس کا مداوع کس کے پاس ہے تا اٹھتا سب نے دیکھا یہ نہ دیکھا ایک نے بھی کس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا کس کا سہارا چھوٹ گیا تو ہم نے اس انداز سے اپنی دولت کی آزمائش کی اپنی شادیوں کو اس انداز سے مرتب کیا کہ غریبوں کا جینہ دوپر ہو گیا ہم نے لوگوں کے لیے عذاب بنا کے رکھ دیا آقا قریب نے یہاں تک آ کہ گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو بھی تکلیف نہ دو تو کہا کہ اپنے اس بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہیں بکارنا کسی یتیم کے دل پہ چرکا نہ لگ جائے تو معاصی کے وہ پسے ہوئے طبکے جن کی نزاکت قلبی کا کبھی کسی نے خیال نہیں رکھا اللہ کے محبوب نے ان کو کہاں اور کس منصب پہ بٹھا دیا اللہ کے محبوب عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں راستے کے اندر دیکھا ایک بچہ رو رہا پوچھا بیٹا اج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو اس کی وجہ میرے باپ کا سایہ میرے سر پہ نہیں ہے۔ باپ میرا بچھڑ گیا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمان نے نالہ یتیم کے نام سے ایک نظم انجمن حمایت اسلام لاہور کا جو دار الشفقت یتیم خانہ ہے اس کے سالانہ جلاس میں پڑی تھی جس میں حلال کو خنجر سے تشمیح دی کہ جب چاند کرتا ہے پہلی رات کا تو یتیم کا کلیجہ چیر دیتا ہے لوگ تو خوشی سے شور مچاتے ہیں اور وہ اپنے دروازے بند کر کے روتا ہے اس کو باپ یاد آتا ہے تو اکبال نے پھر یتیم کو پکڑ کے حضور سوکڑ پر تصور میں پیش کیا اور یہی سہارہ تھا یتیم کا اور آقا نے امت سے کہا جو انہوں نے تخیل پیش کیا کہ گر تم سمجھو تو سو باتوں کی یہ ایک بات ہے آبرو میری یتیمی کی تمہارے ہاتھ ہے تو امت کو یتیم سے محبت کا درس دیا آقا کریم نے عیدگاہ میں انتظار ہو رہا ہے اہم اجتماع ہے لیکن حضور اس بچے کو لے کے گھر پلٹائے اور کہا کہ جو حسنین کو لباس اور جوڑے پہنائے گی اس کو بھی وہی پہناؤ کھانا دیا گیا بچے کو تیار ہو گیا پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو جب خوش دیکھا اور پھر حضور نے اس کا احساس محرومی ختم کرنے کے لیے اس کو قریب کیا اور فرمایا ان ابو کا و تو امو کا و بن تو محمد اختوں کا بیٹا کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے اس نے کہا اگر یہ مجھے رشتے مل جائیں تو پھر مجھے کیا چاہیے کہ رشتے تیرے ہوئے اور پھر انگلی تھامے حضور کی طرف اس بچے کو لے کے جا رہے ہیں اور بھی بچے اپنے اپنے ماں باپ کے جا رہے ہیں لیکن وہ یتیم زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم لیکن آج مزہ آ گیا مصطفیٰ کی انگلی تھامے جا رہا تھا معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقے میں اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے ایک خاتون دروازے پہ کھڑی ہوئی اور یوں حضور کو ہاتھ سے اشارہ کر کے بلایا صحابہ کو یہ عمل بڑا ناگوار لگا لیکن حضور اٹھ کے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے اللہ اکبر آج ہر شخص کو اپنے سٹیٹس کا خیال رہتا ہے لیکن حضور سے بڑا سٹیٹس کس کا ہو سکتا ہے اس کی بات سننے کے لیے دروازے پہ چلے گئے آکا کریم نے فرمایا ہاں کہو کیا کہنا ہے اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے کہا کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی ہے کہا مسجد سے بات جو کھلا میدان ہے وہاں آؤ وہاں کرنی آکا کریم باہر چلے گئے کڑکتی دھوپ چل چلاتا ہوا ماحول اور مدینے کی سرزمین اور عورت کی بے تکی باتیں حضور سن رہے گھنٹے گزر گئے حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کہ حضور خود ہی تو سن رہے ہیں جب گھنٹوں اس نے اپنی باتیں سنائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے رہے جب وہ خود تھک کے جانے لگی تو ہم نے اس کی بندہ نواز پورے مدینے میں یہ تأثر ہے اس عورت کا توازنے اکلی ٹھیک نہیں ہے آپ کا وقت قیمتی بدن نازک دھوپ میں اور بے مقصد باتیں آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں ہی میری آساں سہارا دس کنو کرا جے تین نہ کرا یاد اور اس عورت کو بلا کر کہا جب دکھڑے زیادہ ہو جائیں مدینے کی جس گلی جس کونے جس نکڑ پہ چاہے کھڑا کر کے محمد کو دکھڑے سنا لیا جائے جس حکا نے یہ یہ ہے ہے روشنی ظلمتیں چھٹ گئیں اور ہر سمت اجالے روشنیاں پھیل گئیں آفتاب زندگی کی ایک شوائے اولی نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک ہسین مینار ہے ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دی تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کے ذرے بنے ماہ مبھی اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد محسن انسانی یا تجھ سا کوئی نہیں وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب